اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنا کی کہ کینا نہ کھائیں اور نہ وہ دنہ میں ہمیشہ رہیں